کون سا سبق ہے اتریقہ الاسریہ کا سبق ہونا ہے الدرس سبق نمبر اکتیس جی ہاں نہ پوچھیں ان کا ان کی طبیعت بڑی عجیب ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوئے ابھی تک خیر ان کی جو رپورٹیں ہیں تمام تر وہ تو کلیئر ہیں الحمدللہ اس سے تو مطمئن ہے کہ زیادہ مسئلہ سیریس نہیں ہوگا لیکن ابھی تک وہ بالکل ہوش میں نہیں ہے جی رول نمبر تین آپ حضرات کی دعاؤں کے لیے جزاک اللہ مزید دعائیں جاری رکھیے گا اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحتِ کامل آجل عطا فرمائے ضرور دعا کیجئے گا ان کے لیے ٹھیک جی جی آ جائیں سبق کی طرف جزاک اللہ خیر وحسن الجا اچھا تو الفاظ کے معنی ہیں ٹھیک ہے کہاں پر بلا سبق نمبر 31 کے الفاظ کے معنی یقیناً آپ لوگوں نے یاد کیے ہوں گے ٹھیک ہے ہے کون ہوں چلیے رول نمبر تین آپ ہی بتا دیجیے کہ رسالے کو کیا کہتے ہیں رسالہ جو پڑھنے کے لیے رسالہ ہوتا ہے رسالہ اسے کیا کہتے ہیں عربی میں رول نمبر تین جی مجلّۃن ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر و حسن الجاء مجلّہ اچھا رول نمبر چار آپ بتائیے کہ چارپائی کو کیا کہتے ہیں چارپائی کو کیا کہتے ہیں رول نمبر چار سکائب پہ ہیں شریر اس شریر جزاک اللہ خیر. احسن جزاک اچھا جی ماضی کے سیغے ہیں کچھ مظاہرے کے سیغے ہیں تو نے یاد کیا تو نے جی تو نے یاد کیا تو نے یاد کیا اس کی عربی کیا آئے گی رول نمبر سات کیا آپ بتا سکتے ہیں رول نمبر سات تو نے یاد کیا اس کی عربی جی حفظتا آئے گا ٹھیک ہے حفظہ سے آتا ہے یہاں پر خیر آپ کی کتاب میں اعراب بھی ہو سکتا ہے کہ تبدیل ہو حفظتہ تو نے یاد کیا ٹھیک ہے حفظہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے جزاک اللہ خیر و حسن حفظہ ٹھیک ہے جی ہاں کتابت کی غلطی ہے ٹھیک ہے وہ زمہ غلطی سے لگا ہوا ہے زوا پر حفظتہ آئے گا وہ ذمہ نہیں ہے وہ جزم ہے جزم حفیظتہ جزاک اللہ خیر برحال سو جاؤ سو جاؤ کہ کی عربی کیا آئے گی سو جاؤ رول نمبر دس سو جاؤ کہ کی عربی کیا آئے گی اسے ریموو کر دیجئے رول نمبر سات نام نہیں آئے گا سو جاؤ امر ٹھیک ہے نام و نہیں بلکہ نم کیا چیز نم ٹھیک ہے نامہ یا نام و نہیں نم ہاں جی جی ٹھیک ہے نم سو جاؤ امر ہے یہ نم نامہ یا ناموں سے اچھا کیا ہے پتہ نہیں ہے ہاں جی رول نمبر آٹھ آپ بتائیے رول نمبر آٹھ کہ سوال پوچھو یا سوال کرو نامو کا مطلب کیا ہوگا نامو کا مطلب کیا ہوگا نامو ہے کیا چیز ہے نامو کی چیز ہی نہیں ہے نامن مصدر ہوگا تو پھر نامو اگر کہیں پر استعمال ہو تو مصدر ہوگا اس کا مطلب ہوگا سونا نام یا نامو نومن و نامن بھی مصدر آتے ہیں نامن بھی ٹھیک ہے تو وہ اگر استعمال ہوتا ہے اس طرح تو ناموں کا مطل ہاں یہ ہے نام یا نامو نومن و نامن بھی مصدر ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا سونا سونا ٹھیک ہے سونا مصدر کے معنوں کے معنی کے آخر میں نا نئے نی وغیرہ وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے ویسے عام استعمال ہوتا نہیں ہے نوم ہی استعمال ہوتا ہے سونے کے لیے لیکن نامن بھی مصدر آتا ہے تو اگر کہیں کلام کے اندر بیچوں بیچ آ جاتا ہے نام تو وہاں پر ہی ہوگا لیکن نام و برحال کوئی فیل نہیں ہے فیل کا سیوا نہیں ہے ماضی بھی نہیں ہے مظاہرے بھی نہیں ہے امر بھی نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے فیل نہیں ہے بلکہ اسم ہے مصدر ہے جی رول نمبر آٹھ آپ سے میں نے پوچھا کچھ اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو لکھیے ہمیں کہ آپ جواب نہیں دینا چاہتے جی اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے پھر جواب جی دے دیا جواب کہاں پر دے دیا گناہوں نے جواب دے دیا اچھا نہیں یہ تو جواب ہی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا ہے سوال پوچھو پوچھتا ہے سوال کرتا ہے نہیں سوال کرو یا سوال پوچھو اتنی فوج غلطی کم از کم آپ تو نہ کریں خیر میں نے دیکھا بھی نہیں تھا یہ تو اس میں چونکہ آپ رول نمبر دس پوچھ رہے تھے مسلسل ایک بات تو نہیں کوئی بات نہیں آپ سنائیں کیا نام ہے آپ کا رول نمبر چھ آپ کی طبیعت کیسی ہے جی لیکن غلط لکھا ہے آپ نے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پوچھو کوئی بات پوچھو سوال پوچھو اس کے لیے کیا آر بھی آئے گی جی اسل جزاک اللہ خیر احسن الجزا جی باقی دیکھ لیجیے یس الو مظاہرے کا سیغہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائیں آپ کو بھی اور آپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام کو شفائی کامل عاجل مستمر دائم نسی فرمائیں اللہ کا شکر ہے میں بھی بہتر ہوں پہلے سے جی دیکھیے ذرا معنی الکلمات کے اندر یس ال سب سے پہلے مضارے کا سیگا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے ٹھیک ہے مزارع کا سیگا ہوتا ہے تو اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں حال کا بھی اور مستقبل کا بھی ٹھیک ہے حال کا بھی اور مستقبل کا بھی تو پوچھتا ہے یا پوچھے گا سوال کرتا ہے یا سوال کرے گا اس ال کا مطلب سوال کرو یا پوچھو امر کا سیغہ ہے حفیظتہ ہے حفیظتہ ٹھیک ہے نا مخاطب ہے واحد مذکر مخاطب آپ کہہ دیں تو یا واحد کیا نام اس کا واحد منظم مخاطب دونوں کے لیے ایک استعمال ہوگا ٹھیک ہے نا حفظ تو نے یاد کیا تو نے حفظ کیا نامہ ماضی کا سگا ہے واحد مذکر کا کہ وہ سویا وہ سو گیا یا وہ سو گیا ٹھیک ہے نم امر ہے سو جاؤ تم اچھا اغ تو اغ تو اغ لق ٹھیک ہے باب افعال کا سگہ ہے یہ واحد متکلم کہ میں نے بند کیا میں نے بند کیا مجلا مجلہ بھی کہتے ہیں مجلہ بھی استعمال ہوتا ہے رسالے کو کہتے ہیں مجلہ ٹھیک ہے احفظ یاد کرو حفظ کرو یاد کرو امر کا سگھا ہے اس چارپائی کو کہتے ہیں یس وہ رہتے ہیں سکنا یس رہتے ہیں یا رہے گا مضارے کا سگھا ہے دونوں معنی پائے جاتے ہیں آ جائیں آپ سبق کی طرف شروع میں الدرس الحادی و صلاحثن تیس کو کہتے ہیں الحادی ایک کو ٹھیک ہے تو اکتیسواں ٹھیک ہے الحادی و صلاحسون اکتیسواں سبق الفعل الماضی المذکر المفرد فعل ماضی کے زیادہ تر سیغے استعمال ہوں گے اگرچہ یہاں پر مضارے کے سگے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن الفعل الماضی المذکر المفرد مفرد مذکر کے سگے زیادہ تر استعمال ہوں گے اور ماضی کے سیغے استعمال ہوں گے دیکھیے گا ذرا یس الاست و استاذ خالد سے سوال کرتا ہے ما فعال تعلع خالد یہ ایک جرنل بات ہے اوپر عنوان کے نام سے اس کے بعد آگے کلام شروع ہوگا یعنی عنوان دے رہے ہیں کہ استاد خالد سے پوچھتا ہے کہ ماذا را الان الآن کا مطلب ابھی کہ تم ابھی کیا کرو تو نے ابھی ابھی کیا کیا تو نے ابھی ابھی کیا کیا ماضی کا سگا ماذا را تو نے کیا کیا, کیا الآن ابھی فعقول خالد پس خالد کہتا ہے اس کے بعد اب ساری باتیں شروع ہو جائیں گی وہ ساری کی ساری ماضی کے سگے ہی ہوں گے کیا کہتا ہے اخذت تو والدی میں نے اپنے والد محترم کا خط لیا ٹھیک ہے وہی پچھلے والے اسباق پر ہی داروں مدار ہے اگر آپ کو اس کے الفاظ یاد ہیں تو یقیناً آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اخذ تو میں نے لیا رسالتہ والدی آپ تمام لوگوں کے لیے وائس اوکے سکائی پہ یا مکسلر پہ جی ہاں تو میرے ساتھ دیجیے گا تو اخذ تو رسالتہ والدی میں نے والد کا خط لیا و فتحظرفا اور میں نے لفافہ کھولا یعنی خط کا لفافہ کھولا و قرا تر دیکھیے اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں یعنی ماضی کے سیکھے چل رہے ہیں وہ تو اور میں نے پڑھا ار خط کو سم و اخط القلم پھر میں نے لیا قلم اور ورق یعنی صفح و کطب تل اور میں نے جواب لکھا و کطب تر رسالت الدی اور میں نے میں نے لکھا اور رسالۃ فر خط الدی اپنے والد کی طرف ثم وضاحت اور فی تفرف پھینے پھر میں نے جی بالکل ہاں تو یہ اسی زمانے کی باتیں ہوتی خط و کتابت تھی آج کل آپ کے وہ تو نہیں ہیں ان کو کیا پتہ تھا کہ اب اتنے جدید کام آئے گا کہ ایسے ہی جو لکھنا بھی نہیں پڑے گا اور وائس میسج بھی پہنچ جائے گا آپ تک ٹھیک ہے نا ایک تو ٹائپنگ ہوتی ہے وہ بھی دور کی بات اگر آن لائن بھی نہیں ہے کوئی بھی ایک وقت یا تو آپ فون پہ بات کر رہے ہیں سامنے سامنے لیکن اگر سامنے والا آپ کا فون نہیں اٹھا رہا یا کچھ بھی نہیں تو آپ اس کے لیے وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں تو انہیں نہیں پتہ تھا کتنا جدید دورانہ ہے کہ اب تو آپ لوگ کم از کم یہ ہے کہ ہم اور آپ لوگ خط و کتابت کو جانتے ہیں آنے والی نسل کو آپ جب یہ بات پڑھائیں گے نا کہ خط و خیر برال کہ وہ کتب تلجواب اور میں نے کیا کیا والد کو جواب لکھا کطب تو رسالت الع میں نے کیا ہے پیغام لکھا اپنے والد کی طرف ثم سب موضعۃ الرسالتِ فرف پھر میں نے خط کو رکھا پھر ظرفی کہاں لفافے میں وہ اغلق تو ضرفا اور میں نے بند کیا لفافے کو وہ کتب تو عالیہ ہُلعنوانہ اور پھر اس پر میں نے ایڈریس یعنی پتہ لکھا سم مواز ہو فی سندوقل بری پھر میں نے اسے رکھ ڈالا کہاں پر لیٹر باکس میں کہ جہاں پر کیا ہے خط جا کر رکھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو یہاں تک کہ عربی ترجمہ سمجھ میں آیا کچھ خاموش خاموش لگ رہے ہیں کیوں کوئی لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سارے بیمار ہو گئے ہیں ہاں جی سب ٹھیک تو ہیں نا اچھا چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہی رکھیں اچھا اب اس کے بعد وہی سوال جواب ہیں ٹھیک ہے جی آپ بالکل بالکل بالکل آپ نہ جواب دیں مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کا کہ آپ یہاں پر بھی ہیں اور وہاں پر بھی ہیں نہیں خیر اب یہاں سے تو چلے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے وائس ہوگی آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں کتاب کو ہی دیکھا کریں خیر اب سوال ہو جو ماذا فعالتہ یا خالد رول نمبر تین سے مخاطب تھا میں جی ماضا فعالتہ نظر بدلا گئی نیٹ کو جی ماضا فالتہ یا خالد تو نے کیا کیا ہے اے خالد اخذ تو رسالہ وہی استاد پوچھ رہے ہیں خالد سے ٹھیک ہے جی استاد پوچھ رہے ہیں کس سے اے خالد سے یعنی ایک شاگرد سے ماضا فالتہ یا خالد تو نے کیا کیا خالد تو خالد کہتے ہیں اخذ تو رسالہ تھا والدی میں نے لیا والد کا خط یا حاصل کیا والد کا خط حلقرا تر رسالہ تھا کیا آپ نے خط پڑھا نام کرا تر جی خالد کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے خط پڑھا کئی فا والد کا آپ کے والد کیسے ہیں استاد پوچھ رہے ہیں ہو اب خیرن وہ خیر وعافیت سے ہیں اور وہ میرے لیے دعا گو ہیں میرے لیے دعا کرتے ہیں حلقتب الجواب کیا آپ نے ان کا جواب لکھا نعم کتب الجواب جی میں نے ان کا جواب لکھا ان کے خط کا حلقت سلامت کیا آپ نے ان کے لیے سلام لکھا نام کتب تو جی میں ان کے لیے سلام لکھا حلقت العنوانہ کیا آپ نے جو ہے نا ایڈریس لکھا نام کتب تو پھر میں نے اس خط پر عنوان یعنی ایڈریس بھی لکھا پتہ لکھا اے نہ وضاط پھر آپ نے لفافے کو جو خط کا لفافہ ہے اسے آپ نے کہاں رکھا تو کہتے ہیں وزاتو فی صندوق البرید میں نے اسے کیا کیا لیٹر باکس میں رکھا اچھا آگے دیکھیے آخر والا پیراگراف سوالہ جو آپ کی بھی نشست یعنی آپ کہیں کہ اس کا پیراگراف ختم ہوا سعیدن یقول سعید کہتے ہیں خالد ان اخذ رسالت والدی اب دیکھیے ذرا یہ تبدیلی دیکھیے کہ سب سے پہلے جو ہے نا جو سیغے استعمال ہوئے ہیں کہ وہ مخاطب اور متقلم کے تھے مخاطب اور متقلم کے کہ مادہ فعالتا تو نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اخذ تو فتح تو قر تو اخذ تو علاخری الجواب جتنے بھی سیغے استعمال کیے وہ سارے کے سارے واحد متقلم کے سیغے تھے تو گویا تین تین حالتیں ہوتی ہیں غائب کی حالت مخاطب کی حالت اور متکلم کی یعنی یا تو بات کر رہا ہوگا یا سامنے والا یعنی کسی کی بات سن رہا ہوگا یا کیا ہوگا کہ کسی کے بارے میں بات کی جا کی جا رہی ہوگی غائب کے سیرے مخاطب کے سیرے اور متکلم کے تو اوپر جو سوال و جواب کیا پیراگراف تھا اس سے پہلے والا تو اس کے اندر مخاطب کے اور کس کے سیرے استعمال ہوئے تھے متکلم کے ماضا فعالتا اخذتورسالتا حلقرا تا جی نام کرا تو مخاطب کے کرا تو کیا ہے متکلم ہے آخر میں جو بالکل آخری جو پیراگراف ہے اس کے اندر غائب کے سیرے استعمال ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں غائب کے سیرے استعمال ہو رہے ہیں اور سارے کے سارے کیا ہیں المفرد، المذکر مفرد مذکر کے سیرے ہیں اور ماضی کے سیرے ہیں ٹھیک ہے ماضی کے سیغے مفرد مذکر کے سیرے اب آخر میں دیکھیے متکلم کے اور مخاطب کے سیرے تو گزر چکے آخر میں غائب کے دیکھیے سعید کہتے ہیں خالد ان اخاذہ والدی دی اب دیکھیے اخاضہ یہ کیا ہے واحد مذکر غائب کا ہے کہ خالد نے اپنے والد کا والدی ہی اپنے والد کا اس کے والد کا نہیں اپنے والد کا خط لیا وفتح فتح ظرفہ فتح بھی ماضی واحد مذکر کا عصیرہ ہے اس نے لفافہ کھولا وقرہ الرسالتہ اور خط پڑھا ثم اخذ القلم و پھر قلم اور ورق لیے و الجواب اور جواب لکھا سما وزار رسالتہ فرف پھر کیا ہے رسالے کو اس کو رکھا خط کو رکھا ضرف اس میں لفافے میں وقت آئے رنوانہ اور پھر اس پر کیا ہے ایڈریس لکھا تم موضع ہوفی سندو قلبری پھر اسے رکھ ڈالا کہاں پر لیٹر بکس کے اندر ٹھیک ہوگی بات غائب کے سیرے بھی آ گئے مخاطب کے سیرے بھی آ اور متقلم کے سیرے بھی آگے اور یہاں پر آپ کا سبق بھی کیا ہوا تمام ہوا اس کے بعد تمرین تمرین یقیناً آپ لوگ ہل کر کے آئے ہوں گے اور کوئی اتنی مشکل بات بھی اس کے اندر نہیں ہے اگر آپ کو ماضی اور مزارے کے سیکھوں کا پتہ ہے تو جیسے ہی لفظ آئے گا تو آپ ایک ہی لفظ بولیں گے وہ آپ کے پورے معنی کو کیا ہوگا گھیر لے گا یقیناً ٹھیک ہے تو کس کس نے دیکھی ہے تمرین کیوں جی رول نمبر تین آپ نے تمرین دیکھی تھی رول نمبر تین رول نمبر سات آپ تو حاضر تھے گزشتہ سبق میں کر لی حل اللہ اور آپ نے رول نمبر چار آپ نے رول نمبر دس آپ نے جی رول نمبر چھ کے علاوہ جتنے بھی آپ لوگوں نے تیاری کی ہے اس کی کر لی ہے کر لی ہے آپ کو تو مجھے مل گیا میسج اور تو تیاری کر لیا کریں ٹھیک ہے اب دیکھیے ذرا پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے کسی کسی سے اخذ سعید القراث اخذ سعید القراث اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے رول نمبر سات جی رول نمبر سات اقدعی دن قراست اقد سعید چلیے احضی دون نہیں آتی ہائے ہائے تمرین بالکل بھی نہیں آتی آ جائے گی انشاءاللہ آپ ریگولر ہو جائیں ٹھیک ہے آپ اپنی کلاس مس نہ کریں آپ کی لائٹ کا مسئلہ ہے تو آپ اپنی لائٹ کا متبادل انتظام کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے ہوں ان شاء اللّہ عزیز آپ سب کو ٹاپ کر سکتے ہیں تسلسل ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکتیں ہوتی ہیں انسان جو بھی کام کرے نا جو بھی کام کرے کبھی اس میں یہ ہو کہ اس کو مس نہ کرے کبھی بھی جو بھی کام کر رہا ہے اس کو مسلسل کرے بھلے کبھی زیادہ ہو جائے کبھی کم ہو جائے لیکن ہو مسلسل اس میں کبھی اس کی جو ایک لگاتار یا اس میں جو تسلسل ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے ٹھیک ہے وہ نہیں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ حکیم الامت جن کا لقب ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تصنیف و تعلیف کا بہت زیادہ کام کیا ہے بہت زیادہ کام کیا ہے یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا زیادہ کام ہے چھوٹی سی عمر میں اور یعنی یعنی ایک بہت کم عمر میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے تصنیف کا ڈھیروں کتابیں لکھی ہیں ڈھیروں رسائل ہیں ان کے ٹھیک ہے میری بات کی طرف توجہ دیں کہ اب ان کو دیکھیے یعنی اس بات پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے کام میں تسلسل ہونا چاہیے بھلے کیا ہو آپ کسی دن کام کو کم کر دیجئے کبھی زیادہ کر دیجئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے لیکن تسلسل ہو بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ان کے پاس حضرت اشرف علی تھانوی رحم اللہ کے پاس ان کے استاد آئے ہیں اور بہت بڑے استاد آئے ہیں غالباً کیا نام ان کا کیا ہے وہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں بہرحال امداد اللہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ آئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان بن کر استاد ہیں ان کے ٹھیک ہے اب جب استاد آئے ہیں اور ان کے لیے بہت فخر کی بات تھی کہ ان کے گھر میں ان کے استاد آئے ہیں اور تھانہ بھون میں آئے ہیں اور جب اشرف علی تھانوی صاحب ان کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں خدمت خاطر کر رہے ہیں ان کو وقت دے رہے ہیں لیکن بیچوں بیچ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے اجازت لیتے ہیں کہ حضرت اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں اس وقت میں جس وقت کی وہ بات کرے کہ اس وقت میں میں روزانہ تصنیف اور تعریف کا کام کرتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر کم از کم دو لفظ لکھ کے آ جاؤں لیکن تاکہ میرا ناگہ نہ ہو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ظاہر آگے بھی تھے امداد اللہ مکی تھے انہوں نے اجازت دی اور وہ گئے اور چند الفاظ لکھے اپنی یعنی وہ ناغہ نہ کرنے کی وجہ سے اور پھر واپس پلٹے اور آ کر خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ چیز ہے یعنی برکت یہ چیز ہوتی ہے برکت کی اور اس میں تاکہ ناگہ نہ ہو بھلے آپ ایک دن میں کم سبق پڑھیں ایک دوسرے دن میں اگر آسان سبق ہے اسے زیادہ لے لیجئے کم سبق کم لے لیجئے تو یہ کیا ہے تسلسل بہت ضروری چیز ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور اس کام نے کئی دفعہ تجربہ بھی کیا ہے الحمد تو تسلسل ہونا چاہیے تو جو بھی تر علم اگر ریگولر کلاس لیتا ہے مسلسل کلاس لیتا ہے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا اس کو اگر ایک دن سبق سمجھ نہیں آتا دوسرے دن نہیں آتا تیسرے دن سمجھ میں ضرور آ جاتا ہے لیکن اگر ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہو کہ تسلسل نہ ہو تو ایک دن بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا دوسرے دن طالب علم کلاس میں حاضر ہوا ٹھیک ہے تو اس نے پچھلے دن وہ حاضر نہیں تھا اب اس دن وہ حاضر ہوا تو اس کو ظاہر ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ پچھلے دن وہ نہیں تھا اب بیچ میں پھر ایک دن اور مس کر دیتا ہے اب اس دن جو اس نے بات سنی تھی اب جب دوسری بار وہ حاضر ہوتا ہے تو نہ وہ والا ہوتا ہے اور نہ وہ والا جی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ العزیز سب آپ حاضر رہنے کی کوشش کیا کریں کلاس میں تو انشاءاللہ شاء آپ لوگ ایک دن نہیں دوسرے دن نہیں تیسرے دن آپ لوگ اپنی جد و میں ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں من جد دا بس جس نے کوشش کی اس نے پا لیا عربی کا مشہور مقولہ ہے من جد دا وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا جو کوشش کرے گا وہ اپنی منزل کو ضرور حاصل کرتا ہے لیکن جو راستے میں ہی چلتے چلتے کیا ہو جائے ہمت ہار بیٹھے تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا خیر <تصح> <تصح> احاضہ <اخز> سعیدن کر راستن ٹھیک ہے بات کو محسوس نہیں کیجیے گا رول نمبر سات پر سب کے لیے ہے کہ ریگولر رہیں آپ نے کہا تھا کہ نہیں آتا اور تمرین بالکل نہیں آتی تو آپ کو بالکل نہ آنا کیا بات ہوتی ہے کہ آپ کو بالکل آئے گا اور سب کچھ آئے گا لیکن تب کہ جب آپ ریگولر ہو جائیں ٹھیک ہے کوئی بھی طالب علم ہے آپ دوسروں میں سے کوئی ہو کتنے طالب علم نہیں آتے اب چار پانچ یہاں بس ہیں قائپ پہ مکسلر پہ تو بالکل کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو فتح حامد صدوقن فتح ماضی کا سیرہ ہے کھولنے کا معنی میں آتا ہے حامد الحامد نے کھولا صندوقن صدوق ٹھیک ہے قرا تو قرآن تو مجلتن یا مجلتن جی اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے اور سب کو جو ہے نا اسباق میں تسلسل کے ساتھ حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہمیں خود بھی اپنی مصروفیات کو ذرا کم کر کے اور ترک کر کے سبق میں حاضر حاضری دینے کی تو پھر قطع فرما اور خود ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے قرآ و مجلطََََََ جی میں نے رسالہ پڑھا کتب تو اسمی اعلی صبورہ کتب تو اِسمی اعلی صبورہ بتائیے جی رول نمبر چار اس کی عربی ذرا اس کا ترجمہ بتائیے کتب تو اسمی اعلی صبورہ جی ہوں رول نمبر چار رول نمبر چار جلدی سے اللہ کے بندے رول نمبر چار قطب تو اسمی رول نمبر تین کتنے ایکٹیو ہیں اور ان کو ہر ایک ترجمہ ترجمات اور یہ ہر بار میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بتاؤں اب آپ جس دن سارے آپ ایسے ہو جائیں گے نا تو اس دن بڑی خوشی ہوگی جی تو کتب تو اسمی علی میں السبورا میں نے اپنا نام بلیک بورڈ پر لکھا جزاک اللہ و خیر و حسن الجزا رول نمبر چار جلس فی المسجد میں مسجد میں بیٹھا یا بیٹھی دونوں کہہ سکتے ہیں حل ذہبت السوخ جی حل ذہبتہ السوخ آپ بتا دیجئے اس کا ترجمہ رول نمبر چھ ہل ذہبتہ السوخ کوئی اتنی فنی بات نہیں ہے اس میں سمپل ہے حل ذہبتہ السوخ جی حلزتہ السوق رول نمبر چھ اگر آپ موجود اوے نہیں ہیں تو جی ہوں مشکل تو نہیں تھا خیر حلزہ ہفتہ لسوخ کیا آپ آ, کیا آپ بازار کی طرف گئے ہو حل ظہبتہ السوق کیا آپ گئے ہو ظاہطہ ماضی کا سیرہ ہے بس مخاطب کا زیش ضربطہ ہے کیا تو نے مارا تو حل استفام کے لیے آ گیا. وہی ضربطہ ذہبتہ ہے السوق السوخ آپ کو پتہ ہے بازار کو کہتے ہیں ٹھیک ہے حل ضابطۂ کیا آپ بازار کی طرف گئے ہو کوئی بات نہیں حل حفظت تلق اور کیا آپ نے قرآن کریم حفظ کیا نسی حامد الکتابہ الفصل جی رول نمبر دس آپ بتائیے اس کا ترجمہ نسیح حامد ال فی الفصل جی نسیح حامد ان فی الفصل فصل نسیح حامد الب فی الفصل حامد کتاب کا سبق او ہے نہ حامد کتاب کا سبق بھول گیا وہ کیسے <laughs> نسیح حامدن کتابہ فی الفصل حامد اپنی کتاب کلاس میں بھول گیا ہے حامد اپنی کتاب کلاس میں بھول گیا ہے الفصل کہتے ہیں کلاس کو نس حامدن بھول گیا حامد کتابہ اپنی کتاب کو فی الفصل گاہ میں کلاس میں کلاس روم میں اپنی کتاب بھول گیا ہے گھر آ گیا کتاب اپنی کلاس میں بھول گیا خیر اچھی کاوش شرب اسلم ما ان اسلم نے پانی پیا شرب اسلم ما ان اسلم و ما ان اسلم نے پانی پیا نام الطفل الفصری علسری ہونا چاہیے فصری کیا ہوتا ہے نام الطفلفصری جی اس کا ترجمہ بتا دیجئے آپ ہوں خیر سبق کو کہتے ہیں درس سب کو کہتے ہیں ادرس اد جی نام اطفل الفصری بتائیے گا رول نمبر سات ارے رول نمبر سات چلے گئے جی رول نمبر آٹھ بتا دیں ہاں چلیے جو ہے نا نام <coughs> چرپائی پر سو گیا ہے ٹھیک ہے بتا دیا انہوں نے. اچھا جی ترجم بل عربی عربی میں ترجمہ کیجیے خالد دروازے کی طرف چلا خالد دروازے کی طرف چلا جی خالد دروازے کی طرف چلا ذہبہ خالدن الالباب ذہاب خالدن الالباب خالد دروازے کی طرف چلا اس نے دروازہ کھولا وفتح فتح الباب ٹھیک ہے اور کمرے سے باہر نکل گیا و خاراجہ کیا کہتے ہیں اس کو وقارجہ مین الغور فتح میں کہ گیا تھا مین الغور میں کہ گیا تھا و خاراجہ مین الو ہے وقارجہ مین الغور اور کمرے سے باہر نکل گیا اچھا اور گھر چلا گیا اور اور گھر چلا گیا وضہابہ الابعید تو شروع سے دیکھیے خالد دروازہ کی طرف چلا ذہابہ خالدن جی ذہابہ خالدن الا الباب جی اس نے دروازہ کھولا وہ فتح البابہ اور کمرے سے باہر نکل گیا وہ خراجہ کیا ہے پھر وہی بات آ رہی ہے وہ خراج من الغرفتح اور گھر چلا گیا وضہابہ ال البعید میرا ایک دوست ہے لی صدیقن کہیں یا ہاں لی سدیقن ہی کہہ دیں اس کا نام شاہد ہے وہ عسم شاہد ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے لیسدیقن لی صدیقن میرا ایک دوست ہے اس کا نام شاہد ہے و عسم شاہد وہ اسلام آباد میں رہتا ہے و یسکن فی اسلام آباد ٹھیک ہے و رہتا ہے مظاہرے کا سیغا آئے گا ٹھیک ہے و یسکن فی اسلام آباد میں نے اس کو خط لکھا میں نے اس کو خط لکھا میں نے اس کو لکھا خط یا یہ ہے کہ کطب تر رسالت اس کی طرف میں نے خط لکھا کتب تر رسالت لہو بھی کہہ دیں کہہ سکتے ہیں اور کتب تو بھی کہہ سکتے ہیں ناصر آیا اور حامد گیا ناصر آیا اور حامد گیا جا عناصر ان و حامد کیوں جی وائش نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جی تو کیا کہا ناصر آیا اور حامد گیا جاء ناصر و ذہبہ حامد تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو تمرین عربی کا ترجمہ بھی اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے عربی کا ترجمہ بھی الحمدللہ قاعدے اوپر ذرا ایک نظر ڈال لیجیے الفر الماضی جس فعل کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے جیسے کطبہ اس نے لکھا کتب تو نے لکھا کتب میں نے لکھا تو تین سیغے ہیں میں نے کہا آپ کو کہ ایک غائب کا ایک مخاطب کا اور ایک متکلم کا ٹھیک ہے کتبہ ماضی کتب ت مخاطب اور کتب تو متکلم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم میں عمل میں جان میں مال میں برکت عطا فرمائیں اور سب کو صحیح صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں بدعات رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ضرور دعا کیجئے گا بالخصوص میرے انعزیز کے لیے کہ جو ابھی تک یعنی اسی کیفیت میں ہے ٹھیک ہے ضرور دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کے حامی و عناصر ہوں بآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ